یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی تو تم انہیں کی راچلو تم فرماؤ میں قرن پر تم سے کوئی اجرت ناؤ مانگتا وہ تو ناؤ مگر نسط سارے جہان کو